اللہ عل اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درو شریف پڑے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک حضرت سے ابنہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی کا خوف جہنم کچھ اس تعلق سے سنیں گے دیگر بزرگوں کو جہنم کا کتنا خوف لاحق ہوتا تھا یہ بھی انشاءاللہ سنیں گے اللہ ہمیں بھی جہنم کا خوفتہ فرمائے اپنا خوفتہ فرمائے حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ لوہاروں کی دکان پر کھڑے ہوتے انہیں دیکھتے کہ بھٹی کو کیسے بھڑکاتے جب بھٹی روشن ہو جاتی آگ کے بھڑکنے کی آواز پیدا ہوتی تو حضرت ایسے کرنی رضی اللہ تعالی چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے کس وجہ سے اس وجہ سے کہ آپ کو جہنم کی آگ یاد آ جائے کرتی اللہ والوں کی توجہ ہم وقت آخرت کی طرف مبضولتی تھی ہر وقت ان کو آخرت کا خیال رہتا تھا قبر و حشر کا دھیان رہتا تھا رب تبارک و قواطلہ کی بارگاہ میں حاضری کا خیال رہتا تھا اللہ کرے ہمیں بھی ان نفوس قدسیہ ان پاک ہستیوں کے صدقے ہمیں فکرے آخرت نصیب ہو جائے کب تک دنیا میں رہیں گے آخر جانا ہے جمام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اللوم میں لکھتے ہیں حضرت سینا ویسے کرنے رضی اللہ تعلع ہو وائس کے پاس جا کر مبلک کے پاس جا کر بیان سنتے اور روتے تھے جب دوزک کا تذکرہ مبلک کرتے تو آپ چیخ مارتے اور وہاں سے اٹھ کر چل پڑتے اور لوگ آپ کو اللہ پاگل پاگل کہتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ جاتے اللہ اللہ تو بیانہ سننے سے واقعی جب ایسے ہم بیانہ سنیں گے جو خوف خدا پر مشتمل ہوں گے تو انشاءاللہ دل میں خوف خدا پیدا ہوگا جیسے مدنی چینل دیکھیں گے تو یہ ہے ہی مدنی تو انشاءاللہ مدنی مصطفیٰ کی یاد دلا دے گا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ازب اجل کی طرف توجہ کرا دے گا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم جو شریعت مبارکہ لے کر آئے اس کی طرف توجہ مبزول کروا دے گا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی ہو کا خوف چہنم مزید ملاحظہ فرمائن حضرت سئینا ابو ملزر دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی ہو بھنی ہوئی سریوں کو دیکھتے دمبا بکرا بھینس وغیرہ جو جانور حلال ہیں اور مسلمان ان کا گوشت کھاتے ہیں تو ان کا سر بھی بھونا جاتا ہے اس کے بال اتارے جاتے ہیں تو جب آپ یہ دیکھتے تو انہیں قرآن پاک کی ایک آیت یاد آتی پارا اٹھارہ سورہ مکمن کی آیت نمبر ایک سو چار فی پر پر آگ, آگ لپٹ آگ مارے مارے مارے مارے مارے مارے مارے مارے اور وہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے م. یہ آیت یاد آتی تو ہمارے آخا ویسے کرنے کبھی اللہ ہو بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھتے کہ آپ اور جنون تاری ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ کرے ہمیں بھی آخرت کی سوچ آخرت کی فکر خوف جہنم نصیب ہو جائے جب جہنم سے ڈریں گے تو بچنے کا سامان کریں گے نا جب ہی نہیں ہوگا تو بچنے کی کیسے ترکیب کریں گے انبیاء کرام علیم فرۃو السلام کا خوف جہنم آپ نے پچھلے سلسلوں میں سنا صحابہ کرام علیم ردوان کا خوف جہنم آپ نے سنا بزرگوں کا خوف جہنم آپ نے سنا آج سید الطابین اللہ کے بہت بڑے ولی ویسے کرنی فدی اللہ تعلموں کا خوف جہنم آپ نے سنا کاش ہمیں بھی جہنم کا خوف ہو اور نیک اعمال کی رغبت ہو جائے گناہوں سے تحفظ ہو جائے جانور بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں جہنم سے ڈرتے ہیں جمادات جو بے جان چیزیں ہیں جن میں رو نہیں ہے یہ بھی اللہ سے ڈرتی ہیں ایک ہم ہیں کہ بے خوف ہیں دن رات گناہوں کا سلسلہ ہے اندازی زندگی ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں آ گئے آ گئے جانا نہیں ہے اللہ کہ ایسا نہیں ہے تو بے جان پتھروں کو بھی خوف خدا ہے جی ہمیں میں آپ کو قرآن سناتا ہوں ایک سور باپ پورا آپ نمبر چوہتر مِنْ میں خوشی ترجمہ کنزل مان تراجم اردو کے بہت زیادہ ہیں بہت ہوں گے لیکن جو ترجمہ کنزل ایمان ہے نا ایسا ترجمہ کوئی نہیں کنز ایمان ایمان کا خزانہ اعلی حضرت کا ترجمہ کردہ قرآن سفر ماہ سفر الم ظفر ماہ رضاء اعلی حضرت نے قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا لکھا حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی عظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت املا کرواتے تھے لکھوایا کرتے تھے تو ترجمہ کنز ایمان نے اور الحمدللہ للہ المدینہ نے صراط الجنان کی دس جلدیں شائع کی ہیں اس کو پڑھیں تو اعلی حضرت کا ترجمہ بھی ہے اور اعلی حضرت کے ترجمے کو آسان کر کے ترجمہ کنز عرفان بھی اس میں لکھا ہوا ہے تفصیلات نہیں ہیں الحمدللہ تو کنز ایمان میں جو آیا تبھی ہم نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یوں ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں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 ہم جنت میں لے جانے والے کام کر رہے ہیں جہنم میں لے جانے والے کام کر رہے ہیں ہم رب کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں اس کے حبیب کی فرما برداری کر رہے ہیں نا کر رہے ہیں اس کے حبیب کو فالو کر رہے ہیں یا فلم ایکٹروں کے پیچھے لگے ہوئے کھلاڑیوں کے پیچھے لگے ہوئے دنیاوی لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے اعلی حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لم میں دنیا سے مسلمان گیا کاش ہمیں بھی اللہ دوبارہ قوات اپنا خوف نصیب فرما دیں حضرت سئینا فضل بن عباس کندی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور ابدال تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کے چہروں پر رونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے پرنالے سے پانی بہتا ہے تو نشانات آ جاتے ہیں دیوار پر پورا سال روزہ رکھتے تھے روزانہ رات کو ایک چپاتی سے افطار کرتے تھے فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علی ہینسۃ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے یہ پہاڑ دو نہروں کے درمیان تھا نہر رائٹ سائٹ پر تھی اور ایک بائیں طرف ایک نہر دائیں طرف ایک نہر بائیں طرف تھی ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ پانی کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے حضرت عیسائی علیہ السلام نے پہاڑ سے پوچھا ہے پہاڑ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے پہاڑ نے عرض کی جو نہر میرے دائیں طرف بیٹھی ہے یہ میری دائیں آنکھ کے آسو اور جو نہر میرے بائیں جانی ویب سائٹ پر بیٹھی ہے یہ میری بائیں آنکھ کے آسو حضرت نبی جناب سلاط اسلام پوچھا کیوں یعنی تو کیوں رو روتا ہے رو کہ نہریں بہ گئی اس کی اپنے رب کی خوف سے میں روتا ہوں کہ کہیں رب مجھے جہنم کا ایندھن نہ دے حضرت سعین اہصہ روشن اللہ نبی جنا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں وہ تجھے اور مجھے عطا فرمائے وہ تجھے مجھے آ فرما دے پھر آپ علی سل نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ آپ کو فرما دیا حضرت اتنا عیسیٰ رح اللہ علاء نبی جینا ولی سلاط اسلام نے پہاڑ سے فرمایا تو مجھے عطا فرما دیا گیا یہ سنتے پہاڑ سے پانی کا زوردار ریلا وہ ایسا زوردار ریلا تھا کہ وہ پانی کا ریلا عیسہ رح اللہ ولی سلاط و السلام کو لے کر بہن حضرت عیسا علیہ السلام کی بڑی شان ہے اللہ کے نبی آپ نے پانی سے فرمایا تجھے اللہ وجل کی عزت کی قسم ٹھہر جا وہ پانی ٹھہر گیا پھر حضرت اللہ اصر نبی جینا صلاح وسلام مجھ سے فرمایا میں نے مجھے اپنے سے مانگا ہے اور اس نے مجھے عطا فرما دیا پھر یہ کیا ہے اب کیوں اب کیا مسئلہ ہے اس پہاڑ نے ارض کی پہلا رونا خوف کا یہ ہونا شکر کا ہے اللہ اکبر یعنی اس علیہ السلام نے جب وہ ستایا کہ تجھے مجھے دیا گیا تو اب وہ پہاڑ شکر میں رونے لگا اور اس قدر رویا کہ پانی کا ر لکھا غور کیجیے اگر ہم نیک امال کرتے ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنسو بہان جائیں اور اگر ہم گناہوں میں پڑے ہوئے پھر تو ہمیں رونا ہی رونا ہے کیوں نہ روئیں اس رونے کے سبب اللہ تبارک اللہ ہمیں